دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شکاوت سے بچائے کہ رمضان کے دو عشرے گزر گئے ہوں گے لیکن ان کی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں گرا ہوگا ایسا ہوگا یا نہیں کہ دو عشرے رمضان کے گزر گئے لیکن ان کی آنکھ ویسی خشک ہے جیسا کہ وہ شب شاقان کے اندر خشک تھی جیسا وہ گیارہ مہینے خشک رہی رمضان کے اندر یہ خشکی کیوں ہوتی ہے آنکھ آنکھیں خشک کیوں ہوتی ہیں آنکھ دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتی ہے اور دل سخت کیوں ہوتے ہیں دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتے ہیں گناہ دل کو سخت کرتا ہے اور سخت دل آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے وہ آپ کو رونے نہیں دیتا جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں پھر نرم دل کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی معصیتوں کی وجہ سے اللہ تعالی کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے وہ آنکھ بہتی اور اتنی بہتی ہے آپ کو اس کے اندر مبالغہ لگے گا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس لیے آپ کو مبالغہ لگے گا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الحدیث والا ذکریہ صاحب و رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے خود دیکھا کہ جب وہ کراچی تشریف لائے جامعہ عروب الاسلامیہ بلور ٹاؤن اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر حاضری دی تو کہتے ہیں ہم طلبہ کے وہاں پڑھتے تھے کہا کہ حضرت کی آنکھیں اتنی بہتی تھیں اتنی بہتی تھیں کہ نیچے لوگ پیالہ پکڑ کے رکھتے تھے ان کے بعض مولقدین ان کے آنسو جمع کرتے تھے اور ان کے بڑے ہی پاک باز قسم کے خلفاء نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے حضرت تشریف مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے تھے فیصل آباد اپنی زندگی کا آخری اتکا فیصلہ آباد کے اندر فرمایا تھا دارال فیصلہ آباد کے اندر کے اندر کہ لوگوں سے پہنا نہیں جا سکتا جی چپک گیا یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اتنی بہتی ہیں اور اتنا زیادہ اللہ جلشہ وہ لوگ روتے ہیں ظاہر تعلق دل کے ساتھ دل اگر سخت ہے اور گناہوں کی وجہ سے سخت ہے تو یہ دل کبھی آنکھ کو رونے نہیں دے گا آنکھ کو نرم نہیں ہونے دے اسی آنکھ کے رونے کی اتنی بڑی حیثیت کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو آنکھ سے نکل آیا اور یہ انسان قیامت کے دل اتنا روئے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا،, گا کہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا مگر وہ رونا اس کے کام نہیں آئے گا کام کا رونا تو اس دنیا کا رونا ہے چاہے وہ ایک کترا پانی کا کیوں نہ ہو جو آنکھ سے نکل آئے تو اگر آنکھ نہ روئی ہو اور رمضان گزر رہا ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے فکر مند ہونے کی بات ہے بہت زیادہ فکرمند سمجھ جائے انسان کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے میرا دل سخت ہو چکا ہے اس کے اندر اب خیر کی بات اور نرمی کی بات اور رحمت کی بات اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا مہینہ یہ چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. اثر اثر لینے کے لیے ایک نرمی چاہیے ہو. سخت چیز پر تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی نرم چیز پر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے اگر ایسے سارے مجھ سمیت ایسے سارے دوستوں کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں آخری عشرے کو خاص طور پر وصول کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گزر جائے اور پھر ہم ان لوگوں میں جس کا رمضان کی بہت بڑی فضائل ہے ایسے یہ بھی تو فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان مبارک ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے پہلے پائی تھی پہلے اس فسٹ کے اوپر اس پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آمین فرمایا کہا جب نے یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص یا برباد ہوا وہ شخص تباہ ہوا وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے کوئی مغفرت نہیں کروائی میں نے کہا آمین دعا جبرحیل کی اور آمین کس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر ہمیں اس پر اس فکر کی ضرورت اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو لیدۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا اس رات کو نہ پا سکا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا اس کے لیے یہ عرض میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پر کوشش کریں کہ خوب رمضان المبارک کو وصول کریں اور آخری عشرے کو تو ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی روٹین کو بالکل اپنی جو چلتی پھرتی روٹین ہے اس کو سٹن سٹن کر دے روک دے وہیں پر اور ایک آخری عشرے کی اپنی ترتیب بنائے جس کے اندر اس کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ وصول کریں اس